الحمد رب والصلاة والسلام على اما بعد باللہ من بسم اللہ رحم الرحیم حبیب اللہ السلط و السلام الله۔ نور اللہ فرمانے فرمانصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم ہے جب تم رسولو علیہ وسلام پر درود پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں حبیب صلی اللہ تعالی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی مننیوں۔ آج ایک مرتبہ پھر ہم سلسلہ لے کر آئے ہیں جس کا نام ہے مدنی قائدہ سلسلہ مدنی قائدے میں آپ کو خوش آمدید مرحبا مدنی چینل کے نادرین ہم نے نیت کی ہے کہ ہم علیف سے لے کر یا تک آپ کے مدنی منوں اور مدنی منوں کو اس کی ادائیگی اس سے کون سی چیزیں آتی ہیں اور پیارے پیارے مدنی پھول ان کے انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں ایسا انداز ہو جو ان کے نقش ہو جائے تو آپ اپنے گھر کے مدنی منوں اور مدنی منوں کو یہ سلسلہ دیکھنے کی ترغیب دلائیے کسی بھی انداز سے ان کو بھیلا کے پسلا کے جو ہے آپ اس سلسلے میں بیٹھنے کی دعوت دیجئے ان کا ذہن بنائیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ جب اس سلسلے سے اٹھیں گے تو آپ ان سے معلومات لے سکتے ہیں کہ یہ بتائیے آج آپ نے سلسلہ مدنی قاعدے سے کیا سیکھا تو مجھے امید ہے اگر انہوں نے توجہ کے ساتھ دیکھا ہوگا تو وہ بتائیں گے آپ کو کہ آج ہماری یہ تربیت کی گئی اور آج ہمیں یہ مدنی پھول سکھائے گئے جس طرح کہ آپ کے مدنی منع اسکول جاتے ہیں یا پھر دار المدینہ جاتے ہیں یا پھر ٹیوشن جاتے ہیں یا پھر اپنے مدرسۃ المدینہ میں جاتے ہیں یا جامع المدینہ میں جاتے ہیں تو جب آپسی آتے ہیں تو عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے نا جی آج آپ نے کیا سیکھا تو پھر بچے بتاتے ہیں کہ جی آج ہمیں یہ پڑھایا گیا آج ہمیں یہ سکھایا گیا تو یہ سلسلہ بھی مدنی قاعدہ نام رکھا اس لیے ہے کہ قاعدہ پڑھ تو انشاءاللہ شاء اللہ زوجل سے لے کر یا تک حروفوں کی پہچان اور ان سے کون سی مقدس چیزیں آتی ہیں وہ یاد کروانے کی کوشش کروائی جائے گی تو اگر آپ کے کچھ سلسلے مس ہو گئے ہیں آپ نہیں دیکھ سکے تو آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی یہ سلسلے ملاحظہ کر سکتے ہیں تو آئیے اپنے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور پیارے مدنی منوں اور مدنی منو آج آپ کا سبق ہے حرف ہا جی جی ہاں ملاحظہ کیجئے ابھی آپ کو کیا چیزیں نظر آ رہی ہیں روشن روشن سورج پیارے پاگل کچھ گھر اور روڈ جی ہاں اور روڈ پر گاڑیاں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں اب آپ کو ایک ایسی کار نظر آئے گی جس کے ساتھ ہوگا ایک حرف اور آپ نے ہمیں بتانا ہے حرف ہا کون سا ہے یہ گاڑی آئی اور رک گئی تو بتائیے بھائی کیا یہ ہا ہے نہیں یہ ایک اور گاڑی آ رہی ہے اپنے ساتھ حرف لا رہی ہے کیا یہ ہے؟ یہ تو ہے یہ گاڑی بھی چلی اب جو گاڑی آ رہی ہے ذرا غور سے دیکھ کر بتائیے کیا یہ ہاں ہے نہیں بھائی یہ بھی ہاں ہے یہ ایک اور گاڑی آ رہی ہے جی جی اس گاڑی کے ساتھ ہے ہمارا آج کا سبق ہاں بھائی واہ مبارک ہو آپ کا جواب درست ہے ماشا اللہ جزاک اللہ ہوں خیرا جی آپ نے ہا کو اور دیکھا تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے آئیے پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں الف سے اور جو مدنی چینل کی اسکیم پر مدنی من نے ہمیں ملاحدہ فرما رہا ہے آپ بھی اپنے گھر میں باواز بلند پڑیے الف سے با سے بیت اللہ با سے بیت اللہ با سے بیت اللہ با, با سے بیت اللہ بیت اللہ شریف تا سے تصے تا سے تا سے آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں نا <T2> جی مل کے پڑھیے تا سے تا سے سا سے سا سے سا سے کیا آتا ہے سا سے کیا آتا ہے اور جیم سے جبل جیم سے جیم سے جیم سے جیم سے جبل جبل کے معنی ہے پہاڑ پہاڑ کو کیا کہتے ہیں جبل تو جی آپ بتائیے پہاڑ کو کیا کہتے ہیں جی جبل کہتے ہیں علیف سے اللہ سے بیت اللہ جس کو کابۃ اللہ بھی کہتے ہیں تصبی تاس تصبی تصبی پر ہم درد پاس پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ساس سمر جس کے اندر بہت سارے پھل ہوتے ہیں جسے کہ آپ یہ مندر بھی ملاحدہ فرما رہے ہیں اور جین سے جبل یعنی پہاڑ جی اور آج آپ کا سبق ہے ہر ہا ہاں کی مزید پہچان کروانے کے لیے ہم آپ کو ایک پیارا سا دلچسپ سا مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں مرحلہ دکھا رہے ہیں آئیے ملاحت اب آپ کو اسکرین پر کچھ چیزیں نظر آئیں گی اور ہم آپ کو بتائیں گے ان کے نام یہ ہے حجرائے اسود اب آپ بتائیے کیا ہے یہ حجر اسود جی ہاں اور یہ ہے تصویر کیا ہے یہ اور یہ ہے یہ اور یہ ہے بطخ کیا ہے یہ بطخ اور یہ ہے امام شریف کیا ہے یہ <سلام> اور اب یہ کون سا ہرف نظر آ رہا ہے <سلام> ان پانچوں چیزوں میں سے ایک چیز ایسی ہے جو حرف ہاں سے آتی ہے چلیں جی ذرا سوچ کر جواب دیں <سلام> نہیں چلیں ایک بار پھر سوچ کر جواب دے نہیں بھائی یہ جواب بھی درست نہیں مزید غور سے دیکھیے پھر بتائیے سے آتا ہے حجر اسود تو جی ہمیں امید ہے کہ آپ کو حرف خا کی خوب اچھی طرح پہچان ہو گئی ہوگی آپ کے ذہن نشین ہو گیا ہوگا اب ہم بڑھ رہے ہیں اگلے مرحلے کی جانب جو کہ ناموں سے متعلق ہے حضرت سیدنا امام مالک رحمتہ اللہ تعالی فرماتے ہیں اہل مکہ آپس میں یہ گفتگو کیا کرتے تھے کہ جس گھر میں محمد نام کا کوئی فرد ہوتا ہے تو اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے اور ان کے رسک میں کسرت ہوتی ہے کتنی پیاری بات ہے کہ اہل مکہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں محمد نام کا کوئی فرد ہوگا کوئی شخص ہوگا اس گھر میں برکت ہوگی تو کتنا پیارا سا ایک نسخہ ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں برکت ہو رسک کی فراوانی ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ محمد نام رکھ دے اور اس کی بڑی برکتیں بڑی برکتیں کہ مفصر شہر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نہیں رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لفظ محمد کے بے شمار فضائل ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین جب ہم لفظ اللہ بولتے ہیں تو دونوں ہوٹ جو ہے جدا ہو جاتے ہیں دونوں ہوٹ کھل جاتے ہیں بولیے اللہ اللہ ٹھیک ہے یہ آپ ہوٹ بند کیجئے اور جو مدنی چینل کی اسکرین پر مدنی منع ہیں وہ بھی اپنے ہوٹوں کو بند کیجیے بند اب بن کر کے اب آپ نے کہنا ہے اللہ جب آپ نے لفظ اللہ کہا تو آپ کے ہوٹ جو ہے جدا ہو گئے کھل گئے ٹھیک ہے جب آپ نے کہا اللہ تو ہوٹ کیا ہوا کھل گئے اور جب لفظ محمد کہتے ہیں تو آپ کے دونوں لفظ دونوں ہوٹ جو ہے آپس میں مل جاتے ہیں کہ محمد محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھیک ہے جب بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے تو درود پاک پڑے اور انگوٹھے بھی چمنا چاہیے محمد لفظ اللہ بولنے سے دونوں ہوٹ جدا ہو جاتے ہیں لفظ محمد کہتے ہیں تو دونوں لفظ مل جاتے ہیں کہ وہ مخلوق کو خالق سے ملانے ہی تو آئے ہیں اگر ان کا واسطہ نہ ہو تو مخلوق خالق سے دور رہے اسی طرح اللہ کے نام پر آپ غور کریں یہ دیکھیے جی دی. ہمیں کیا نظر آ رہا ہے لفظ اللہ کیا نظر آ رہا ہے بتائیے لفظ اللہ میں کتنے حروف ہیں کون بتائے گا چار چارف ایک لام دو, لام دو تین ہاں ہاں یہ ہو گئے چار تو کون کون سے ہیں اللہ کے نام میں حروف الف بولے الف لام پھر ایک اور لام ہے ٹھیک ہے اور پھر آخر میں ہا ہے تو لفظ اللہ میں کتنے حروف ہیں سبحان اللہ بیٹھیے اچھا یہ بتائیے محمد میں کتنے حروف ہیں یہ دیکھیں جی جلدی سے گنتی کر کے بتائیے کتنے حروف ہیں اللہ کے نام میں چار حروف ہیں اور لفظ محمد میں کتنے حروف ہیں جی آپ بتائیں جی پانچ نہیں ہے ذرا بتائے گا آپ بتائیے کتنے اور جو اسکرین پر مدرنگ آپ کو جواب آ رہا ہے چلے آپ وہیں پر ہی زور سے بول دیں آپ کی آواز ہم تک تو نہیں پہنچ سکتی لیکن ہمارے یہ تو رہے گا کہ آپ لوگوں کی توجہ ہے جی چار چار حید کا جواب درست ہے ماشاءاللہ شا وجل لفظ اللہ کے نام میں کتنے حروف ہیں اور محمد میں کتنے حروف ہیں اللہ کے نام میں کتنے حروف اور محمد کے نام میں کتنے حروف, میں کتنے حروف؟ دار دار کیسی پیاری نسبت ہے کیسی پیاری بات ہے اب کون کون سے حروف ہے یہ کون بتائے گا چلے بتائیے نیم ہیم دال نیم ہا نیم اور دال لفظ اللہ کے نام میں کون سا ہرب دو بار آیا تھا لام, لام اور محمد میں کون سا ہر دو بار آیا ہے جی جی جی جی جی یہ بھی دیکھے کتنا ملتا جلتا ہے لفظ اللہ کے کتنے حروف ہیں اور محمد کے کتنے حروف ہیں چار سبحان اللہ ماشاء اللہ جی ملاحظہ کیجیے اللہ کے نام میں تشدید ہے اور محمد کے نام میں بھی تشدید, جی تشدید جی ہے لفظ اللہ کے نام میں جو ہے سکون ہے یعنی جزم ہے جزم ہے آخر میں جزم ہے اللہ لفظ لفظ اللہ کے نام میں جزم ہے اور لفظ محمد کے نام میں بھی جزم ہے اچھا جی ایک اور بہت جو خاص بات ہے یہ بتائیے یہ جو لفظ اللہ لکھا ہوا ہے اس میں نقطے کتنے ہیں دیکھیے لفظ اللہ کے نام میں کتنے نقطے ہیں کوئی نقطہ نہیں ہے اور محمد میں کتنے نکتے ہیں اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے تو لفظ اللہ کے نام میں کوئی نکتہ نہیں ہے اور محمد میں بھی کوئی نکتہ نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے نادری کیا ہی پیاری بات ہے کہ آپ کے گھر میں مدنی منع کی ولادت ہونے والی ہو اور آپ اس کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو محمد نام رکھیں اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے اچھا پکارنے کے لیے آپ کچھ اور نام رکھ سکتے ہیں میں آپ کو کی بات بتاؤں کہ آپ کو امیر السنت کا نام معلوم ہے امیر السنت کا نام الیاس قادری ٹھیک ہے لیکن آپ کو ان کا اصل نام معلوم ہے ہمارے امیر السنت دامد برکاتم لالیہ کا اصل نام محمد ہے تو بڑی پیاری بات ہے اور جو آپ کے چھوٹے شہزادے ہیں ان کا نام آپ نے محمد رکھا ہے اور جو آپ کے بڑے شہزادے ہیں ان کا نام آپ نے احمد رکھا ہے اچھا جو محمد نام ہے ان کو ہم بلال بھائی کے نام سے جانتے ہیں اور اسی طرح جو بڑے شہزادے ہیں ان کا نام جو احمد رکھا یہ بھی پیارے آ کر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے تو آپ اپنے مدنی منع کا نام محمد رکھے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے اچھا جی اگر آپ ہر ہاں سے اپنے مدنی منع کا نام رکھنا چاہتے ہیں یا اپنا نام رکھنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو مشورتن کچھ نام دیتے ہیں تو آپ کو تو آپ اس میں سے نام رکھ لیجیے گا جی یہ نام ملاحظہ کیجیے ہنین ہنین یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا نام ہے صحابی کا نام ہے اور مکہ معظمہ اور تائف کے درمیان ایک وادی ہے جہاں پر غزبۂ حنین ہوئی تھی تو آپ اس نسبت سے بھی اپنے مدنی منع کا نام حنین رکھ سکتے ہیں اچھا جی ایک اور نام ملاحظہ کیجیے حسان جی یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے اور مشہور صحابی ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو یہ پیارے آکر صلی اللہ علیہ وسلم کو ناتے سنایا کرتے تھے تو کیا شان ہے آپ یہ نام بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح یہ نام ملاحظہ کیجئے حسن اس کے معنی ہے اچھا ایک اور نام ملاحظہ کیجئے یہ ہے حسین اس کے معنی ہے خوبصورت اور یہ بتائے کوئی مدنی منا حسن اور حسین یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کون پوتے پیارے آکا صلی اللہ وسلم کے پوتے پوتے کون ہوتے جی بتائیے پوتے کون ہوتے آپ کسی کے پوتے ہیں کس کے پوتے ہیں دادا کے پوتے آئے ہوئے دادی کے بھی ہیں نا یا دادا کے ہی ہیں اچھا جی دادی کے بھی ہیں دادا کے بھی ہیں اچھا جی آپ نے کہا پوتے پوتے نہیں تھے اور کون بتائے گا نواسے جی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے نواسے تھے تو پیارے پیارے مدنی مننو اور مدنی سلم کے نادری آپ کو رشتوں کے بارے میں بھی معلومات ہونے چاہیے چلیے جی کسی دن کریں گے جس میں آپ کو رشتوں کے بارے میں بتائیں گے تو حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنما پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اچھا جی اب کچھ مدنی منیوں کے نام پیش خدمت ہیں آپ ملاحظہ کیجیے ہر یعنی چھوٹی پوشاک یہ سابیاں ہیں تو آپ اپنی مدنی منی کا نام جو ہے ہر رکھ سکتے ہیں یہ ایک اور نام ملاحظہ کیجئے حرمین مکہ اور مدینہ شریف کو ملا کر ہم کہتے ہیں حرمین مکہ بھی حرم ہے اور مدینہ بھی حرم ہے لیکن جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں ہرامین ہمارا ایک بہت ہی پیارا سلسلہ ہے مدرین چینل کے ناظرین آپ اس کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ مکہ مدینے جا رہے ہیں تو ضرور دیکھیے جس کا نام ہے زیادہ ترا مینیبین تو یہ سلسلہ معاہدہ کیجئے اور اس کی برکتیں حاصل کیجئے جی ایک اور پیارا سا نام آپ ملاحظہ کیجئے یہ دیکھیے خیرا یہ مکہ مکرمہ میں ایک پہاڑ ہے جبل نور جبل نور پر جو ہے ایک غار اس کو کہتے ہیں غار خیرا جہاں پیارے آ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وہی نازر ہوئی تو آپ اپنی مدنی منی کا غار خیرا کی نسبت سے خیرا نام بھی رکھ سکتے ہیں جی آپ ایک اور نام ملاحظہ کیجئے اور یہ نام تو مجھے بہت پسند ہے یہ حلیمہ اور حلیمہ کے معنی ہیں بردبار بار متحمل مزاج خاتون اور یہ کون تھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کون بتائے گا حلیمہ کون تھی فدیع اللہ تعالی شاید آپ کی اس طرح توجہ نہیں جاری ہے میں تھوڑا سا آپ کو ہلکا سا اشارت دیتا ہوں دائی حلیما کون تھی نہیں آ رہا. اور یہ حلیمہ کون ہے یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ ہیں حضرت دائی حلیمہ ردی اللہ تعالی انہ تو آپ اپنی مدنی منی کا نام حلیمہ رضی اللہ تعالی انہ کی نسبت سے حلیمہ بھی رکھ سکتے ہیں تو مدنی چینل کے نادین اور پیارے پیارے مدنی منو آج ہم نے آپ کو ہر ہا سے کون کون سے پیارے پیارے نام آتے ہیں وہ مشورتن دیئے اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں آپ کا آج کا سبق کہ ہر ہا سے کون سی مقدس چیز آتی ہے آئیے ملاحظہ کرتے ہیں پیارے مرانی منو और माता मुन्नियों हजराय अस्व बहुत ही प्यारा पत्थर है और ये पत्थर जन्नत से तशरीफ लाया है अभी इस वक्त हजराय स्वाद बैतूल शरीफ के एक कोने में लगा हुआ है اور اس کونے کا نام ہے رکن اسواد اس حضرت اثر کو ہمارے پیارے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چما ہے اللہ ہمیں بھی حضرت اسفد کو تم نصیب فرمائے عام ہاں حجر اسود ہا سے اسود اور جو اسکرین پر ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی آپ بھی ذرا زور سے آواز نکالیے پڑیے ہا سے ہا سے, اسود ہاں سے اسود یہ دیکھیں ادھر کیسی آواز آ رہی ہے اور آپ بھی اپنے گھر میں دے بلند پڑیے ہا سے حضر اسود, اسود پیارے پیارے مدنی منو یہ حضر اسود کابت اللہ شریف کے چار کونے ہیں ایک کونے میں نصب ہے جیسا کہ ابھی آپ کو نظر بھی آ رہا ہے یہ ایک کونے میں نصب ہے اور اسی کونے کو رکنے اسوت کہتے ہیں حجر اسوت کی نسبت سے حجر کہتے ہیں پتھر کو ہجر کسے کہتے ہیں اور اسوت کسے کہتے, ہیں, اسوت کیسے کہتے ہیں, اسوت ہیں کالے رنگ کو اسوت کسے کہتے ہیں تو اس کا رنگ جو ہے بلیک ہے کالا ہے اور عربی میں اسوت کہتے ہیں کالے رنگ کو ہجر مانے پتھر مانے کالا رنگ تو حجر اسود تو مائنی کیا بنے تو سفید رنگ کا تھا لیکن اب جو ہے یہ بلیک رنگ کا ہو گیا ہے اچھا ایک میرے ذہن میں ایک لفظ ہے ہا سے کیا آتا ہے حجر اسود یہ آپ نے بتا دیا ہا سے ایک اور پیاری سی عبادت آتی ہے حج آپ نے حج کیا ہے نہیں کیا انشاءاللہ شاء کر لیں گے اچھا جی جو حج کر لیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں ہا جی جو حج کر لیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں جو اسلامی بھائی حج کر لیتا ہے جو مدنی منا حج کر لیتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے ہا جی پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں حاجی صاحب حاجی صاحب اچھا جو مدنی منی یا اسلامی بہن حج کر لے اس کو کیا کہیں گے اس کو حاجی کہیں گے کیا کہیں گے مرد کو جو ہے حاجی بولا جائے گا جو مدنی منی یا اسلامی بہن حج کر لیں گے ان کو کیا کہیں گے آپ کو معلوم ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ لوگ کو معلوم ہے نہیں معلوم اسلامی بھائی یا مدنی منی کو کہیں گے حاجی اور اسلامی بہن یا مدنی منی نے حج کیا تو ان کو کہیں گے حجن اللہ تعالیٰ آپ کو حجن بنا دے اللہ تعالیٰ آپ کو حجن بنائے اور جو مدنی منی ہیں ان کو حاجی بناے اور جو مدنی چینل کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں آشیان رسول ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حجمت اللہ کی شہادت نصیب فرمائے آمین تو پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے نادین مدنی پھول جاری و ساری ہیں جو خا سے متعلق چل رہے ہیں اب ہم آپ کو ایک ایسا مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں جس کی برکت سے جس کی وجہ سے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کو حرف ہا لکھنا آ جائے گا آئیے ملاحظہ کرتے ہیں پیارے مدنی منو اور مدنی منی اب آپ کو اسکرین پر کیا نظر آ رہا ہے حجر جی یہ ہجر اسود ہے مگر کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس رنگ کا ہے جی ہاں اب آپ کو اسکرین پر ایک اور ہجر اسوت کی تصویر نظر آئے گی اور ہم نے اس حجر اسود میں کالا رنگ بھرنا ہے جی اب آپ کو مختلف رنگ کی پینسلیں نظر آئیں گی اور آپ نے بتانا ہے ان رنگوں کے نام شیلا کالا اب ہم کالے رنگ کی پینسل لے کر حجرے اسود میں بڑھتے ہیں کالا رنگ اور یہ کالا رنگ مکمل ہوا کیا اب دونوں ہجر اسود کی تصویریں ایک ہی رنگ کی ہیں اور یاد ہے نا خاص آتا ہے حجرِ ما شاء اللہ عز و جل جزاک اللہ خیرہ تو جی پیارے پیارے مدنی منو ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہا لکھنا آ گیا ہوگا یا ہاں لکھنا پہلے سے ہی آتا ہوگا تو ہمیں کون مدنی مننا یا مدنی منی ہا لکھنے کا طریقہ بتائیں گے چلیں جی آپ آ جائیے یہ ایک مدنی مننے آ رہے ہیں آئیے نام کیا آپ کا خید جی لکھیں واہ بھائی واہ آپ نے بہت اچھے انداز سے ہا لکھا ہے ایک اور مرتبہ لکھے یہ دیکھیں مدنی چینل کے نادین یہ اخیت مدنی منع جو ہے ہا لکھ رہے ہیں کہاں پڑھتے آپ دار المدینا دارال مدینہ میں سیکھا ہے واہ بھائی واہ دارال مدینہ تو بہت اچھا ہے اب کون لکھے گا ہا ہا آپ آئیے مدنی چین کے ناطے ہم سلسلہ یہی روکتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مدنی منو اور مدنی منوں کے ساتھ سلسلہ کرنا بہت مشکل ہے یہ دیکھیں آپ ایک منظر میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ دیکھیے ملاحظہ کیجیے ایسا ہوتا ہے دیکھیں سو گئے اٹھ گئے کائیں آپ کہاں پر ہیں ہاں لکھیں گی آپ آپ کو پتا ہے کلاس آگے بڑھ گئی ہے آپ کو بھی لکھنا آتا ہے چلیں جی آپ حال لکھیں گی آئیے چلیں جی ایک مدنی منی آ رہی ہمارے ساتھ اب یہ حال لکھیں گی یہ لیجئے سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے ارے واہ اچھا ہا کے ادھر نہ تھوڑی سی ایک لکیر بھی بنائیے جیسے یہ بناے اب دوسرا بنائیے دوسرا ہاں یہ اب یوں کیجیے کہ یہ لکیر آپ پہلے بنائیں گی ٹھیک ہے یہ لکیر آپ نے پہلے بنانا ہے اب پورا ہال لکھے الگ سے نہیں لکھے گا کو جی واہ بھائی واہ ماشاء اللہ قدری منی کو سمجھایا تو ان کی سمجھ میں آ گیا نا تو آپ ان کو اچھی -چی اچھی چیزیں بتائیے اچھی -چی اچھی چیزیں سکھائیے ان مان جائیں گے جی اب یہ لکھیں گے سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے اور ادھر ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ الٹے ہاتھ سے لکھتے ہیں الٹے ہاتھ ہیں. شاید ان کو یہ عادت ایسے پڑی کہ بچپن میں جو ہے ان کو بولا نہیں کیا ان کو ٹوکا نہیں ہے تو جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مدنی منع غلط کام کر رہے ہیں برا کام کر رہے ہیں خراب کام کر رہے ہیں تو ان کو روکیں منع کیجیے پیار سے محبت سے ان کو سمجھائیے اب جیسے کہ لکھنے کی عادت ہے الٹے سے نہیں سیدھے ہاتھ سے لکھیں سیدھے ہاتھ سے لکھیں سمجھائیے, دیتا ہے جی لکھیے جی سیدھے ہاتھ سے لکھتے ہیں آپ الٹے ہاتھ سے الٹے ہاتھ سے نا سیدھے ہاتھ سے لکھنے میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے تو بیٹا آپ جو ہے سیدھے ہاتھ سے لکھا کریں ٹھیک ہے کھاتے کے ساتھ سے سیدھے ہاتھ سے تو لکھا بھی سیدھے ہاتھ سے کیا کریں ٹھیک ہے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا الٹے ہاتھ سے نہیں لکھنا چاہیے ٹھیک ہے چلنے جی ہمارے مدنی منو نے مدنی من نے جو ہے وہ ہاں ہم نے ان کو سکھایا اور کچھ نے جو ہے اس کی آپ کو لکھ کر بھی دکھایا سلو الحبی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ پیارے مدنی منو اور مدنی من آپ میں سے کون ہے جو سمجھدار ہے جو سمجھدار ہے وہ ذرا ہاتھ بلند کر سمجھدار ہیں چلیں جی ان کو مائک دیجئے ذرا دیکھتے ہیں بھائی ان کو کیا کیا معلوم ہے کھڑے ہو جائیے اپنا نام بتائیے جابر ارے بڑا پیارا نام ہے اور جابر نام کس چیز سے آتا ہے جابر کون سے ہر سے آتا ہے چھ سے چھ سے نہیں آتا مدرسی منہ جاب نام جیم سے آتا ہے جابر کس چیز سے آتا ہے جیم سے اچھا جی جابر آپ کو اپنا نام تو معلوم ہے اپنے ابو کا نام معلوم ہے بتائیے یاسر, یاسر واہ بھائی واہ یہ تو آپ نے بہت اچھا بتایا بھائی یاسر بھی بہت پیارا نام ہے اچھا جی یہ بتائیے دادا کا نام کیا ہے ارے دادا کا نام بھی معلوم ہے واہ بھائی واہ ماشاء اللہ دادا کے جو ابو ہیں ان کا نام کیا ہے دادا ہیں دادا کا نام حق نواز ہے جو دادا کے ابو ہیں ان کا نام کیا ہے معلوم ہے آپ نے کسی کو معلوم ہے دادا کے ابو کا نام چلے جی آج آپ گھر میں جائیں نا تو معلومات لیجیے گا ٹھیک ہے اور جو اسکرین پر ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے ابو کا نام تو شاید معلوم ہو لیکن شاید دادا کا نام معلوم ہے دادا کا نام نہیں معلوم تو معلوم کیجئے اور پردادہ کا نام یہ بھی معلومات ہونی چاہیے چلیں جی یہاں پر تو معلوم نہیں ہے لیکن آپ معلوم کیجئے کہ آپ کے دادا اور پر کا نام کیا ہے اچھا جی یہ کون مدنی منہ بتائے گا ابو کے جو والد ہیں ان کو کیا کہیں گے ابو کے جو ابو ہیں آپ کے ابو کے جو ابو ہیں ان کو کیا کہیں گے ہم مدنی منی اب بتاؤ اس کو بابا دادا, دادا اور ابو کی جو امی ہے ان کو کیا کہیں گے دادو, دادو, دادو <laughs> دادی کیا کہیں گے دادی کیا دادی کہیں گے دادی کہیں گے ماشاء اللہ اچھا جی دادا کے جو ابو ہیں ان کو کیا کہیں گے آپ نے سے کسی کو معلوم ہے پردادا پر دادا اچھا جی آپ کی جو امی ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی امی کی جو امی ہیں ان کو کیا کہیں گے نانی اور امی کے جو ابو ہیں ان کو کیا کہیں گے نانا نانا اچھا جی نانا کے جو ابو ہیں ان کو کیا کہیں گے پر نانا جی تو پر نانا آپ کی سمجھ میں آیا ٹھیک ہے آپ کے جو ابو ہیں اور ان کے جو ابو ہیں وہ آپ کے کیا ہوئے اور دادا کے جو ابو ہیں وہ کیا ہوئے اچھا جی یہ آج ہم نے آپ کو رشتہ سمجھانے کی کوشش کی اچھا جی پر دادا کو پر کیوں کہتے ہیں پر چلیں جی ہم عرض کرتے ہیں پر کے لفظی معنی ہے دور پر کے کیا مائنے دور پر کے کیا مائنے ہیں اب یہ کہ ہمارے ابو کے بھی ابو ہمارے ابو ہیں پھر ان کے ابو ہیں پھر ان کے ابو ہیں تو پھر یہ کیا ہوا پر دادا تو یہ دور کے ہوگئے دور کے رشتے ہو گئے لیکن اگر یہ زندہ ہو تو کہتے ہیں کہ اولاد کی اولاد سے جو ہے زیادہ پیار ہوتا ہے تو جن کے پر دادا پر نانی پر نانا یہ اگر زندہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید عمر اتا فرمائے لیکن آفیت کے ساتھ اتا فرمائے تو پیارے پیارے مدنی منو آپ کے گھر میں آپ کے دادا آتے ہیں یا آپ دادا کے پاس جاتے ہیں نانی کے پاس جاتے ہیں یا نانی کے پاس جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ نانی کے پاس جائیں پیسے لے لیں دادی کے پاس جائیں پیسے لے, لے اور آپ ان کی خدمت نہیں کریں تو نانا ہو دادا ہو دادی ہو پر دادا ہوں پر نانا ہو آپ کی جب بھی ان سے ملاقات ہو آپ نے ان کے ہاتھ چننا ہے کون کون نیت کرتا ہے نانی کے ہاتھ چومیں گے امی کے بھی ہاتھ چومیں گے ابو کے بھی ہاتھ چمیں گے دادا کے بھی ہاتھ چمیں گے دادی کے بھی ہاتھ چمیں گے نانا کے بھی ہاتھ چمیں گے نانی کے بھی ہاتھ چمیں گے اگر پر دادا پر دادی ہیں تو ان کے بھی ہاتھ چمیں گے پر نانا کے بھی ہاتھ چمیں گے اور پر نانی کے بھی ہاتھ چومیں گے جب وہ آ رہے ہوں گے پر نانا پر دادی تو ہم کیا کریں گے ہم کھڑے ہو جائیں گے تو پیارے پیارے مدنی منو آج ہم نے آپ کو جو ہے وہ پردادا اور پردادی سے متعلق مدنی پھول پیش کیے ان کی ہم نے تعظیم بھی کرنا چاہیے اور آج ہم نے آپ کو سبق یاد کروایا ہا سے حجر اسود تو ہم آپ کو ایک ایسا مدنی گلدستہ دکھانے جا رہے ہیں جو ہے رنگ بھرنے سے متعلق آئیے ملاحظہ کرتے ہیں پیارے مدنی منو اور مدنی من ابھی آپ کو اس وقت ایک خالی سفا نظر آ رہا ہے اور خالی صفے کے اوپر کون سا حرف ہے واہ بھائی آپ کو تو ہاں کی خوب اچھی پہچان ہو گئی ہے اب ہم آپ کو سکھاتے ہیں ہاں کو لکھنے کا طریقہ یہ دیکھیے پینسل کو نیچے سے معمولی سا اوپر لے کر جائیں پھر سیدھی طرف لے کر جائیں گلائی میں نیچے کی طرف لے کر آئے یہ ہو گیا ہاں آئیے ایک مرتبہ پھر لکھتے ہیں پینسل کو نیچے سے تھوڑا سا اوپر پھر سیدھی طرف لے کر آئیے پھر گولائی میں نیچے کی طرف لے کر آئیے یہ ہے ہاں اب آپ بتائیے نیچے سے اوپر تھوڑا سا طرف, پھر نیچے کی طرف لے کر آئیے واہ بھائی واہ آپ تو بہت اچھے ہیں کہ آپ کو ہاں لکھنا بھی آ گیا مرحبا ماشا اللہ عز جزاک اللہ ہوں تو میٹھے بیٹھے اسلام بھائی مدنی چینل کے نادر آج ہم نے آپ کو حرف خا کے بارے میں معلومات فراہم کی آئندہ سلسلے میں ہم آپ کو بتائیں گے حرف خا کے بارے میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ